مسئلہ ان تینوں میں سے نہ ملے تو پھر مجتہد کا اجتہاد اور مقلد کے لیے اپنے امام کی بات ہم کس کے مقلد ہیں تو ہمارے لیے امام شافی کی بات حجت نہیں بنے گی ہمارے لیے حجت پھر کس کی بات بنے گی جس امام کی ہم کیا کر رہے ہیں تقلید کر رہے ہیں اور مجتہد جس کی تقلید ہو رہی ہے اس کا اجتہاد ہمارے لیے دلیل بنے گا بشرتے کے اس نے اجتہاد کیا اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کو سامنے رکھ کے سامنے رکھ کے اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا او لوگو اگر میرا کوئی کال حدیث کی مخالفت میں تمہیں نظر آئے میرے کال کو دیوار پہ مار دینا اور نبی کی حدیث کو قبول کر لینا اسی لیے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی بات بھی نبی پاک کے مقابلے میں چل نہیں سکتی جب امام صاحب کی نہیں چل سکتی تو میں کہاں اور میرا پیر کہاں میں کہاں اور میرا استاد کہاں میں کہاں اور میرا والد کہاں میں کہاں اور میرا مرشد کہاں میں کہاں اور میرے بزرگ کہاں اور لوگوں پکا لو یہ اصول پکا لو کہ شریعت کے شرح کے اصول کتنے چار, چار ہیں سب سے پہلے کیا ہے کتاب اللہ کتاب اللہ یہ عقیدے جو ہے نا بندے کے عقیدے ایک اور بات پکا لو میں تمہیں ضابطے کی بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کا کوئی آدمی تمہیں گمراہ نہ کر سکے یہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا بندے کا کوئی عقیدہ ہو اس عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے نسے کتی کی ضرورت ہوتی ہے سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے <تصفح> بات ہے طالب علم والی ہو لا والی سمجھانی پڑ گئی آپ <تصفح> <تصفح> عقیدے کے ثبوت کے لیے نصے سے کی ضرورت ہوتی ہیں کیا مطلب عقیدہ ثابت کرنا ہے تو پہلی دلیل پیش کرنی پڑے گی قرآن سے یہ نہیں عقیدہ بیان کر کے بندہ کہ فلانے, فلانے بزرگ لکھے فلانے بزرگ ثابت نہیں ہوگا یہ مولویوں کو اصول کا پتا ہے ضابطے کا پتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں یوں لکھا چھٹی صدی والے نے ساتمی صدی والے نے آٹھویں صدی والے نے اور چھڑو کسی کے کال سے چاہے کوئی ہو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا پھر حدیث پہلے قرآن پھر حدیث متواترہ سمجھیے گا میری بات کو ایک ہوتی ہے حدیث جس کو ہم کہتے ہیں خبر واحد نبی پاک کا فرمان نبی پاک کی حدیث لیکن ہو خبر واحد خبر واحد کون سی ہوتی ہے سارے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتا ہے سارے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتا ہے باقی کوئی روایت نہیں کرتا اس کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد روایت کرتا ہے اس کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد روایت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں واحد, واحد اور جس کو اتنے بندے روایت کریں کہ جن پر جھوٹ کا گمان نہ ہو بھولنے کا گمان نہ ہو ایک بھول سکتا دو بھول سکتے کنج بھول گئے اگر اس کو روایت کریں اتنے بندے کہ جن پر بھولنے کا گمان نہ ہو غلط بیانی کا گمان نہ ہو بھائی ایک بندہ غلط بیانی کر سکتا ہے دو کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں یار وی نے وی غلط بیانی کر لگے نا یہ کیسے مان سکتے ہیں ہم اتنے بندے جب روایت کریں اس کو کہتی ہیں خبریں مشہور حدیث مشہوراں حدیث متوطرا خبریں واحد میرے نبی کا فرمان ہو میرے نبی کا فرمان ہو لیکن ہو خبریں واحد اس سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی خبر واحد میرے نبی کا فرمان لے کے روایت کرنے والا کیا ہے ایک ایک, ایک ایک ایک اس کو بھی عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا عقیدے میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جائے کہ محمد ابن مروان ہو چے جائے کہ ہو، چے جائے کہ زازان ہو چے جائے کہ قذاب راوی ہو ضعیف راوی راوی ہو موزوری ہوں اور خبریں واحد اگر صحیح بھی ہو عقیدے کے باب میں پیش ہو پکالو پکالو پکالو اس بات کو متفقہ بات ہے خبر واحد عقیدے کے معاملے میں پیش نہیں کی جا سکتی عقیدے کے معاملے میں پیش ہوگی نسے کتی نس کیا ہوتی ہے قرآن اور دوسرے قسم نس کی کیا ہے حدیث متواترا جس کو اتنے بندے نقل کرتے ہوں اور تیسری حجت ہے اجماع صحابہ جس مسئلے پر سارے صحابہ کیا ہو جائیں ایک صحابی کہ دو کہیں اجماع صحابہ جس مسئلے پہ سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں وہ دین میں حجت بنے گا اور اگر ان تینوں سے دلیل نہیں ملتی تو پھر مجت کا کال حجت بنے گا جس مجت کی وہ بندہ کیا کرتا ہے کیڈا میں زور لایا پتنی تو سمجھ آئی کہ کو آئی سمجھ یہ اصول یاد رہے گا جو بھی آپ کے سامنے کوئی روایت پیش کرے پھر پکالو اس کو جو بندہ آپ کے سامنے کوئی حدیث کوئی روایت پیش کرے عقیدے کے معاملے میں اس کو پوچھنا ہے کیا حقیقت ہے اس کی یہ نصے کتی ہے حدیث مشہور ہے نہیں یہ جی حدیثیں مشہور تو نہیں ہیں پھر جناب عقیدے کے معاملے میں یہ پیش نہیں کی جا سکتی یہ فضیلت پیش ہو سکتی ہے یہ مسائل, مسائل پیش مسائل ہو نہیں ہو سکتی یہ مسائل میں پیش نہیں ہو سکتی ہے نسکتیں کیا ہیں اللہ کا قران ہے دیکھیں اللہ کا قرآن پکار پکار کہتا ہے قل یا علم من في السماوات والارض الغیبا الا قل انما انا مصر مصر مصر یہ سب نسکتیں ہیں نا یہ کتھی چیزیں ہیں کتھی دلائل ہیں قران کی آیات ہیں واضح آیات ہیں تو یہ میں نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ نبی پاک کے فرمان کے مقابلے میں اور قرآن کے مقابلے میں موضوع روایتوں کو پیش کرنا من گھڑت قصوں کو پیش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے سنیے گا طوریت نور ہے طوریت ہدایت ہے طوریت روشنی ہے طوریت رب کی رحمت ہے قرآن نے خود تعریف کی تو کی تو کی تعریف قرآن نے کی ہے رحمت ہے ہدایت ہے نور ہے سچے نبی پر اتری تھی سچے نبی پر اتری ہے اللہ نے بھیجی نور تھی ہدایت تھی روشنی تھی زیا تھی چراغ تھا روشنی پھیلاتی رہی چنانچہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودیوں کے مدرسے سے تو کے ورکے مل گئے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب تو کے ورکے مل گئے وہ لے کے مجلس نبی میں آئے اور نبی پاک کے سامنے پڑھنا شروع کیا توریت کو ریت کو اور کسے کہانیاں پڑھنے والو اور کسے کہانیاں پڑھنے والو غور کرو غور کرو نبی پاک کے سامنے تو کو پڑھنا شروع کیا نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا حضرت ابو رمد شنا سے نبوبت ہے رمض شنا سے ہے جب چہرے انور کو دیکھا کہ غصے کے آثار ہیں تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا ساکلت کا امک یا عمر عمر تیری ماں تجھے گم کرے نبی پاک کا چہرہ دیکھ تو نیچے دیکھ کے تورات پڑھنے میں لگا ہوا ہے حضرت عمر نے نبوت کا چہرہ دیکھا سرخ ہو گیا تھا سمجھے کہ شاید نبی پاک کے ذہن میں یہ بات گئی ہے کہ عمر نے دین بدل لیا عمر نے مذہب بدل لیا عمر ادھر چلا گیا تو فورن حضرت عمر کہتے ہیں رضی تو بالله ربن وببال اسلام دینن وبمحمد النبیا میں آج بھی اللہ کو اپنا رب قرآن کو اپنی کتاب اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں یا رسول اللہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے گا کہ میں نے شاید مذہب بدل لی ہے نہیں میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں رحمت کائنات نے یہ بات سنی حضرت عمر کی تو آپ نے فرمایا یہ تو پڑھ رہے ہو اس سے ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہو یہ تو پڑھ رہے ہو اس سے رہنمائی چاہتے ہو لو کانا موسم لو کان موسا ما با سیاہ طباعی تم تو طوریت میں ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہو جس پیغمبر پہ تویت اتری تھی اگر وہ پیغمبر دنیا کے کسی کونے خدرے میں آج زندہ ہوتا جب تک میرے پیچھے نہ چلتا ہدایت اس کو بھی نصیب ہو لَوْ قَانَ مُوسَاحَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا تِبَائِ یہ لَوْ کیا ہے اس لَوْ کو کہتے ہیں فرضیہ لَوْ فرضیہ جیسے قرآن کہتا ہے لَوْ قَانَ فِيهِمَا آلِحَا اگر اس دنیا میں اور الہ ہوتے ہیں اگر اس دنیا میں اور الہ ہوتے ہیں نبی اپاق نے فرمایا لَوْ قَانَ بَعْدِي نَبِيٌّن لکانا عمر اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا ہے،, ہے تو لو کیا کہتا ہے لو کہتا ہے کہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے وہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں لو کانا فیما اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے فساد ہو جاتا اللہ کوئی نہیں لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن نبی کوئی نہیں وہی لو ہے نبی یہ پاک فرماتی ہیں لو کانا موسا حیان. اگر موسا زندہ ہوتے بولو. اگر موسا زندہ ہوتے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ اس دنیا میں زندہ نہیں, نہیں تھے ان کی حیات دنیاوی نہیں تھی اس دنیا میں وہ زندہ نہیں تھے اگر اس دنیا میں زندہ ہوتے نبی پاک یہ جملہ کیوں کہتے لوکان موسیٰ حین اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے اس دنیا کے کسی کونے اور خدرے میں ما واسیہو اللہ تباہی جب تک میرے پیچھے نہ چلتے ان کو بھی ہدایت نصیب ہو نہیں ہو سکتی تھی ایک اور روایت سنیے گا سنیے گا اور پھر اس پہ تدبر کیجئے گا نبی پاک نے فرمایا لو بدلکم موسی وقتبات موہ وترکتمونی لا زللتومن الہدا توجہ کیجئے کتنے عجیب جملے ہیں عجیب جملے ہیں اور ان میں چھپی ہوئی حقیقتیں کتنی نبی پاک ظاہر کر رہے ہیں اپ نے فرمایا لو بدلکم موسی میری محفل لگی ہوئی ہو میری مجلس لگی ہوئی ہو اچانک حضرت موسی میری محفل میں نبی پاک نے فرمایا لو بدال موسا اچانک علیہ اسلام آ جائیں وہ تباہ تو مو اور تم موسا کے پیچھے چل پڑو وہ ترک مجھے چھوڑ دو اور موسا کے پیچھے چل پڑو لم انل خدا خدا کی قسم تم سب راہ ہدایت سے گمراہ ہو جاؤ کس کے پیچھے چلو میری موجودگی میں کس کے پیغمبر ہیں پیغمبر ہیں لیکن نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے چلنا آپ نے فرمایا لزل تم انل خدا تو تم گمرہ ہو جاؤ گے ہدایت کی پٹڑی سے تم اتر جاؤ گے میں مانتا ہوں توریت چراغ ہے میں مانتا ہوں انجیل دیا ہے شاعر کہتا ہے اللہ اکبر ان ن محمدی وہ کتابہ اقوا و اقوا مکیہ لاہ تذکرل کو تو بس سوای کا انہ ہو طلا تلا سباہ شاعر کہتا ہے لا تذکرل کر تو بس سبا اس قرآن کے ہوتے ہوئے پہلی آسمانی کتابوں کا تذکرہ بھی نہ کیا کرو اس لیے کہ جب صبح کا سورج چڑھ جایا کرتا ہے تو سیانے لوگ دیے بجھا دیا کرتے عقل مند لوگ دیے بجھا دیا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ تو ایک دیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ انجیل ایک چراغ ہے لیکن جب سورج چڑھ گیا جب قرآن پاک کا سورج چڑھ گیا تو اس کی موجودگی میں تو ریت و کا دیا جال نہیں سکتا انفس فیصلے والی کتاب کون سی ہے قرآن پاک. فیصلے والی کتاب قرآن پاک ہے یہ فیصلے کرتی ہے حق و باطل کے یہ فیصلے کرتی ہے توحید و شرک کے یہ امتیاز کرتی ہے ظلمات اور نور کے درمیان تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا بات لمبی ہو گئی کہ ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہے آپ اس کرم اور فضل میں شامل رہیے گا کہ اللہ نے ہم جیسے نالائکوں کو اپنے قرآن کی خدمت میں لگا کس <سطور> سے کہانیوں سے بچا لیا روایتوں سے موضوع حدیثوں سے قذاب راویوں کی روایتوں سے اللہ نے ہمیں بچایا فلان یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے ہم نے کہا نہیں میرا باپ کیا کہتا ہے میرا پیر کیا کہتا ہے میرا استاد کیا کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا اگر قرآن و حدیث سے ان کی بات ٹکراتی ہے میں نہیں مانتا میں وہی بات مانتا ہوں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور جو محمد عربی کہتی صلی <سلام> سل اللہ اللہ وسلم تھوڑا سا ترجمہ کریں اس آیت کا جو ہم نے تلاوت کی المبارک کے جمعے میں جو لوگ آئے ہم نے مشرقین مکہ کا کیا بیان کیا تھا ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے چنانچہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے یہ کل میں یارزوں کو کم سمائے والے ارض. اس میں ان کے سقیدے کا ذکر ہے ہم نے اس کو بیان کیا وہ اللہ کو خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے رازق مانتے تھے مہی مانتے تھے ممیت مانتے تھے مدبر مانتے تھے اس کو ہم نے بیان کیا پھر ایک درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے بھی قائل تھے اور وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے نیک عمل بھی کرتے تھے پھر ایک giumah میں ہم نے صورت یونس کی آیت نمبر 18 کا حوالہ دے کر بات کی تھی کہ ان کا شرک کیا تھا وہ کہتے تھے ہاؤ لائے ہاؤ شفا یہ ہمارے اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ سفارشی ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں یہ کر نہیں سکتے اللہ سے کروا دیتے ہیں یہ دے نہیں سکتے اللہ سے دلوا دیتے ہیں یہ نیک ہیں بزرگ ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا ہے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا یہ مشرقی نے مکہ کا شرک سورت کی آیت نمبر اٹھارہ میں بیان کیا اب آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتی ہیں اوے پاگلو تمہاری سفارش وہ تب کریں جب تمہاری سنے دا... دا... یہاں میں نے بات کو ختم کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو تیری سفارش تب کریں جب تیری سنے تیرے حالات سے واقف ہوں تیرے حالات سے باخبر ہو ان کو پتا ہو کس نے نظر دی کس نے نیاز دی کس نے منت چڑھائی کس نے منت مانی کون قبر پی آیا کس نے سینا چمٹایا کس نے بوسا دیا کس نے طواف کیا, کس نے نعرے لگائے کس نے محبت کا اظہار کیا کس نے ہمیں پکارا کس نے ہم سے مدد مانگی ارے سفارش تو تب کریں جب تیری سنے تیرے حالات سے واقف ہوں ان کو تیری پوجا پاٹ کا پتا کوئی نہیں, کوئی کوئی نہیں, کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی ہے کن کو جن کے نام کے بت بنائے کن کو جن کو قبروں میں دفن کیا پھر بات لمبی ہو جاتی ہے کیا کیا جائے نئے لوگ آتے ہیں تو پھر میں سوچتا ہوں وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں بات کو شارٹ کرتا ہوں تو آپ جو سننے والے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں ذہن میں رکھیے گا آج تک کسی پتھر کو نہیں پوجا گیا آئی تک کسی بت کو نہیں پوجا گیا اور آئی تک کسی قبر کو بھی نہیں پوجا گیا ذہن میں بٹھا لیجئے یہ بات آج تک کسی قبر کی پوجا نہیں ہوئی اور آج تک کسی پتھر اور بت کی پوجا نہیں ہوئی اوئے لوگوں پتھر لوگوں نے پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے سنگے مرمر پوجتے زمرد پوجتے خوبصورت پہاڑ پوجتے قبریں لوگوں نے پوجنی ہوتی تے کوٹ فریدیاں دے کوئی نہیں پوچھتا گزر جاتے ہیں قبروں کے اندر پھرتے ہو کوئی قبر نہیں پوجتی ہے نہیں پوجا ہوتی قبروں کی معلوم ہوا پتھر نہیں پوجتے بت نہیں پوجتے قبریں نہیں پوجتی پوجتی شخصیتیں ہیں پجتی کیا ہیں شخصیتیں شخصیتیں جس کے نام پر بت بنایا اور جس شخصیت کو قبر میں دفن کیا پجتی وہ شخصیت ہے حضرت علی ہجمری کی سلطان بہو کی مہین الدین اجمیری کی وہ جو بزرگ شخصیتیں دفن ہوتی ہیں ان کی پوجہ پاٹ ہوتی ہے لوگوں شرک کا وجود الگ الگ ہو جائے روح ایک ہی ہے کوئی سورج کو پوجے چاند کو پوجے آگ کو پوجے پانی کو پوجے پہاڑ کو پوجے زمین کو پوجے حضرت عیسیٰ کو پوجے مریم کو پوجے ازیر کو پوجے لات کو پوجے منات کو پوجے مناف کو پوجے رام چندر کو پوجے گرو نانک کو پوجے رام چندر کو پوجے ہندو رام چندر کو پوجے سکھ گرو نانک کو پوجے عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجے یہودی حضرت ازیر کو پوجے مشرقین مکہ ابراہیم و اسماعیل کو پوجے آج کوئی حضرت علی اور شیخ ابد القادر جیلانی کو پوجے یہ صورتیں الگ الگ ہیں شرک کی روح روح شرک والی ایک ہی ہے سب کے اندر کہ وہ ہمارے حالات سے کیا ہیں واقف ہیں ہماری پکارے سنتے ہیں ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں ہماری باتیں اللہ سے منوا دیتے ہیں آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے رگڑ نکال رکھ رگ کیا, آل کیا آل کہا اللہ نے وہ یوم نہ شروع جمیان جس دن ہم اکٹھا کر لیں گے جمیان سب کو چھوٹے بڑے پیغمبر امتی پیر مرید عالم جاہل امام مقتدی سب کو ہم اکٹھا کریں گے سما نقول اشرکو پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو کون ہے یہ پوجنے والے پوجنے والے دنیا میں کہتے تھے نا ان کو او جی تسی سڈے پیچھے آنا سڈا لڑ پھڑ لینا ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے تو یہ بھی اس خوش میں مبتلا تھے او ہم نے بڑے بزرگوں کا لڑ پکڑ رکھا ہے بھائی وہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے تو وہ بزرگ آگے آگے اے لے لیں آر پیچھے پیچھے پکارنے والے جو ہیں نا یہ مرید ہو، یہ پیچھے پیچھے بزرگ آگے آگے اللہ پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں مکان پیرے طریقہ سید انت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ میں نہ کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا وہ کہتے یہ مکان جو عربی کا ہے اس کو اردو میں کیسے بیان کروں اس میں بڑا دبدبا ہے بڑا تنتنا ہے بڑا جلال ہے ٹھہرو جلال ہے ٹھہر جاؤ تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں میں تک کچھ گلا ٹھہرو مکانکم وہاں بولا جاتا ہے جہاں کہنے والا کہتا ہے ایک قدم اگے نہ چکی مکان حکمنگ تم بشرکا تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں رک جاؤ تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرو یہ بت جا رہے ہیں کیوں بھائی یہ جو پتھر کے بوت ہیں یہ قیامت کے دن جا رہے ہوں گے جن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ وہ دوست کہاں ہیں ہمارے جو کہتے ہیں وہ تو بتوں کے پجاری تھے اور اس قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہیں اشاعت تو عید والے جی زبردستی کرتے ہیں بتوں والی آیت سارے قبر پرست ٹھوکی ہوئی ہیں <تصفح> وہ بتوں کے پجاری تھے ہم قبروں بزرگوں کے پجاری ہیں جی ان آیتوں میں بتوں کا ذکر ہے بتوں کا ذکر ہے اے بت ٹورے جا رہے نے خوفے خدا کرو بت مکلف ہیں بتوں کا اشر نچر ہونا ہے بوتھ جا رہے ہیں جن کو پیچھے سے اللہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ بتو کی بات کا نہیں یہاں سے مراد کون ہے جن کو پکارا گیا انبیاء ہے اولیاء ہیں جنات ہیں جن کی عبادت کی گئی وہ جا رہے ہیں ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی آ جائیں گے فضل نہ بئی نہ فرک نہ بین ہم دونوں میں جدائی ڈال دیں گے بزرگ ایک طرف مرید ایک طرف فضل نا بہن ہم الگ الگ کر دیں گے بزرگوں کو ایک طرف پکارنے والوں کو ایک طرف اب بزرگ سمجھ جائیں گے میں کچھ کالا کالا ہے ادھر سے وہ بولیں گے ہاں جی ہم نے ان کی عبادت کی تھی اے سن کہہ کے گئے سن یہ جی ہمیں کہہ کے گئے ہماری قبروں پہ آنا ہماری عبادت کرنا سجرے کرنا ہاں جی ہاں شیخ ابدل کادر جی کہہ کہ گئے کہ گیارہویں دینا یہ کہہ کے کہ گئے ہمیں پکارنا ہم سے مدد طلب کرنا ہماری قبروں پہ آنا نیازیں چڑھانا منتیں دینا یہ کہہ کے کہ گئے اب شریک بولے کال اشورا کا ان کے شریک جن کو پوجا گیا جن کی عبادت کی گئی جن کی پکارے کی گئی وہ بول اٹھے میدان میں ما کنتم تم تاب تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی نہیں کی تم نے ہمارے سجدے نہیں کیے نظریں نہیں دی نیازے نہیں دی سینے نہیں رگڑے سجدے نہیں کیے چوما چاٹا نہیں ہے دیگے نہیں پکائیے ماں کم تم اچھا یہ ما کن تم آتا بدھ ہماری پوجہ پاٹ انہوں نے کیا نا جھگڑا اگلی ایت بتا رہی ہے اگلی ایت بتا رہی ہے تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے گا وہ کہیں گے واہ جی اسی آگے سجدے کر کر کے مولا یہ انکار کر رہے ہیں مولا تو بار نہیں آدھا بلا دو بندیاں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کی پوجا پاٹ کی ہیں ان کی عبادت کی ہیں ان کی چڑھاوے چڑھائے ہیں ان کی قبروں پہ پھیرے لگائے ہیں ان کی نظر و نیاد ہم نے دی یہ جو ہوا نا جھگڑا اب بزرگ بولنے لگے فکفا بلاہ شہید بین نہ ساری زبان تے اعتبار نہیں آیا اور مشرکو تمہیں ہماری زبان پہ یقین نہیں آیا کہ تم نے ہماری پوجہ پاٹ نہیں کی آگے سے بحث کرتے ہو تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں فکفاب اللہ شہید ام بئی وہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے ان کنہ ان عبادت کم لغاف لین ہم تھے ان عبادت تمہاری پوجا پاٹ سے لغاف کرو میں نا شاباش کرو میں نا لغاف وہ جو کہتے ہیں بھائی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں اور ہاتھ بیر نکالتے ہیں تھپکیاں پاتے کہاں ہیں وہ کس سے کہانیوں پہ بنیاد رکھتے ہو قبروں والے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں یہ بزرگ تو قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ان کنہ عبادت کم فلین ہم تمہاری پوجا پاٹ سے کیا تھے غافل, غافل تھے بے خبر تھے ہمیں کوئی پتا نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا کس نے سلام کیا کس نے نہیں کیا کس نے منت مانی کس نے نہیں مانی ہم سورت معیدہ میں پڑ چکے ہیں سورت معیدہ ہے سورت معیدہ اور اس کی آیت نمبر ہے ایک سو سولہ میں قرآن بے شک نہ کھولے میں زبانی کہوں گا وقت تھوڑا ہے سورت معاہدہ اور اس کی آیت نمبر ہے ایک سو سولہ ہے ایک سو پندرہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے حضرت عیسا علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور مزے کی بات یہ حساب کتاب کی ابتدا ہی انہی سے کی اللہ کرسی عدالت پہ آئے عیسا علیہ السلام کو پیش کیا جائے بھائی عیسا علیہ السلام آئیں گے عیسائیوں کو اللہ بلا لیں گے تم نے ابن اللہ کہا تم نے مدد مانگی اللہ کا بیٹا کہا نور من نور اللہ کہا ان کی عبادت کی ان کو علا مانا عیسائی کہیں گے ہاں مولا اے سن کہہ کے گئے سن قرآن کہتا ہے بائز کال اللہ سب نا مریم آنت کل تلنا ات خزون و امیہ اللہ اللہ اکبر واہ قرآن واہ میرے اللہ تیرے سمجھان پہ بھی قربان جاؤں میرے اللہ یہ جہاں سے شروع کیا نا ایک سو سولہ آیت اس سے پچھلا رکو پڑیے اللہ حضرت عیسہ کو اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں تجھے ہم نے ماں کی گود میں بولنے کی توفیق دی ہم نے تیری ماں کی پاک دامنی کے اعلان کروائے ہم نے تجھے کتاب دی ہم نے تجھے موئزے دیے ہم نے تجھے دشمنوں سے محفوظ کیا اے ایسا سن چنگا بدلا دیتا یہ اللہ کہنا ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تجھ پہ اتنے احسان کیے عیسائیوں کو کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا مشکل خوشحا بنا لینا تو نے یہ کہا تھا حضرت عیسا کے جسم پہ کپ کپی آ گئی رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم پہ کئی سالوں کے بعد کئی سالوں کے بعد حضرت عیسا نے جواب دینا شروع کیا کال سباد ماں یو نلی یا نکو لم علی سلی بھی حق ان کن تو کل تقت علم تالم معافی نفسی بلا عالم معافی نفسک حضرت سا کہتے ہیں مولا ماں کل تو لہ الہ ماں امر تنی بھی ان بلا انی اللہ, اللہ ربی و رب بکن تو علیہم شہید مولا جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے فلما تو جب توں نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا کنتا انتر رکی والیم اس کے بعد کا مجھے کوئی پتا نہیں توں جان جانتا ہے اس کے بعد کا مجھے کوئی پتا نہیں ان کا شہید حضرت عیسیٰ سے یہی سوال ہو رہا ہے بزرگان دین سے یہی سوال ہو رہا ہے تم کہہ کے آئے تھے اور بزرگان دین مقابلے میں کہتے ہیں مولا ہمیں ان کی پوجا پاٹ کا ان کی عبادت کرنے کا کوئی